اب سورہ احزاب کا بیان ہے قرآن پاک کی ترتیب کے ادوار سے اس کا نمبر تینتیس ہے نزول کے ادوار سے اس کا نمبر نوے ہے یہ مدنی صورت ہے ہجرت کے بعد اس کا نزول ہوا اور غزوہ خندق کے موقع پر اس کو نازل کیا گیا غزوہ خندق غزوہ عہد کے بعد ہے سب سے پہلی جو بڑی جنگ ہوئی ہے وہ غزوہ بدر ہے اس کے بعد غزوہ عہد اور اس کے بعد غزوہ خندق جسے غزوہ احزاب بھی کہتے ہیں احزاب حزبن کی جمع ہے حزب ایک لشکر کو کہتے ہیں ایک قبیلے کو کہتے ہیں ایک فوج کو کہتے ہیں احزاب کے معنی یہ ہیں کہ مدینے پر کئی فوجوں نے حملہ کیا یہودیوں نے حملہ کیا کفار مشرقین نے حملہ کیا اور بہت سارے قبائل نے مل کر بدر اور عہد کا بدلہ لینے کے لیے حملہ کیا شار ہجری یا پانچ ہجری میں یہ مارکہ پیش آیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہودیوں کے قبیلے کو خصوصاً بنی ندیر کو جب آپ نے مدینے سے ملک بدر کر دیا ان کی شرارتوں کی وجہ سے انہیں نکال دیا مدینے شریف کے آس پاس سے تو یہ لوگ مکئی مکرمہ گئے اور مکے جا کر انہوں نے کفار سے کہا کہ مسلمان ہمارے بھی دشمن ہیں تمہارے بھی دشمن ہیں آؤ مل کر مسلمانوں کو ختم کرتے ہیں تو کافروں نے کہا کہ ہمیں تو لگتا ہے کہ تم مسلمانوں کے جاسوس ہو تو وہ کہنے لگے کیوں کافروں نے کہا اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھو مسلمان تو کو مانتے ہیں مسلمان موسا علیہ السلام کی تعریفیں کرتے ہیں اور قرآن پاک میں سب سے زیادہ ذکر جو ہے ایک اندازے کے مطابق حضرت موسا علیہ السلام کے قصے کا ہے تو مسلمان بڑی شان کے ساتھ قرآن میں موسا علیہ السلام کا واقعہ بیان کرتے ہیں بنی اسرائیل کے واقعات بیان کرتے ہیں توریت پر وہ ایمان رکھتے ہیں اور ہم تو موسا علیہ السلام کو بھی نہیں مانتے توریت کو بھی نہیں مانتے ہم تو ہیں کافر بت پرست تو تم ہم سے معاہدہ کیوں کرو گے تم تو مسلمانوں کے ساتھ ملے ہوئے ہو اور ہمیں دھوکا دینے کے لیے یہاں پر آئے ہو تو انہوں نے کہا نہیں نہیں ہم مسلمانوں کے ساتھ نہیں ہیں مسلمان تو ہمارے دشمن ہیں تو انہوں نے کہا کہ, پھر یہ بتاؤ کہ ہم زیادہ ہدایت پر ہیں کہ مسلمان زیادہ ہدایت پر ہیں تو ان یہودیوں نے جو کہ توریت میں یہ بات موجود ہے کہ بت پرستی جہنم میں لے جانے والا کام ہے وہ اس کو مانتے تھے مگر اس کے باوجود مسلمانوں کے بغض میں انہوں نے کہا کہ تم بالکل سیدھے راستے پر ہو تو انہوں نے کہا اچھا یہ جو ہمارے بت ہیں ان کو ہم سجدہ کرتے ہیں تو انہیں خدا سمجھتے ہیں یہ سمجھنا کیسا ہے تو سارے یہودی کو سجے میں پڑ گئے بت کے سامنے سجدہ کرنے لگے وہ کہنے لگے ہم بھی ان کو سجدہ کرتے ہیں ان کی تعظیم کرتے ہیں تو یہ ایک سیاست تھی ان کی اس پر قرآن مدیب فقان حمید کی آیات نازل ہوئیں اور قرآن پاک کے مختلف مقامات پر ان یہودیوں کی مذمت کی گئی اب ان یہودیوں کی ہوا دینے پر ایک فضا بن گئی اور چاروں طرف سے قبائل وہ جمع ہونے شروع ہوئے اور انہوں نے جنگ کا فیصلہ کیا اور سب نے مل کر مدینے پر حملہ کیا اس صورت میں اس واقعے کا بیان ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے شروع جو بہت زیادہ مہربان نہایت رحم کرنے والا یا ایوہن نبی اے نبی اسی طرح اللہ سے ڈرتے رہیے ولا تو کافرینفقینہ اور کبھی بھی کافروں اور منافقوں کی بات نہ مانیں ہمارے لیے نصیحت ہے تعلیم ہے کہ ہمیں کافروں منافقوں کی باتیں نہیں ماننی چاہیے اور ہر وقت اللہ سے ڈرنا چاہیں نبی تو معصوم ہیں ان سے یہ گناہ سرزت نہیں ہو سکتا کہ وہ کافروں کی منافقوں کی بات مانے وہ تو ہر وقت اللہ سے ڈرنے والے ہیں خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شاد فرمایا ساری مخلوق میں سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا میں ہوں ان نوع کا نالیمن حکیمہ بے شک اللہ تعالی علم والا حکمت والا ہے اللہ کا خوف ہونا یہ سعادت ہے یہ نعمت ہے اور جتنی مارفت اور قرب الٰہی زیادہ حاصل ہوگا اتنا ہی رب العالمین کہ خوف اس کے دل میں جاگزی ہوگا اور آپ پیروی کیجیے ما یو ہل کے مبی کا آپ کی طرف آپ کے رب کی طرف سے جو وہی کی جاتی ہے اسی کی پیروی ہمیشہ کرتے رہیں ان اللہ لانہ بما تا ملو بے شک اللہ تعالیٰ تمہارے تمام کاموں سے باخبر ہے تو اور آپ اللہ ہی پر بھروسہ رکھیں اللہ پر بھروسہ رکھنے کے معنی یہ ہے کہ بندہ کوشش کرے مگر یہی عقیدہ ہو کہ میری کوشش کرنے سے یہ اچھا نتیجہ نہیں نکلا بلکہ میرے رب کا فضل ہے کوشش کریں معاملہ اللہ کے سفر کر دے اور اپنے ذہن پر اس معاملے کو سوار نہ کریں ایک دوست پر ہمارا بھروسہ ہو اور ہم دوست کی جناب میں کوئی بات عرض کر دیں تو پھر ہم فارغ ذہن ہو جاتے ہیں ہم کہتے ہیں ہم نے دوست سے کہہ دیا اللہ رب العالمین تو اپنے بندوں سے مسلمانوں سے محبت فرمانے والا ہے وہ تو کرم فرمانے والا ہے بندہ اللہ پر بھروسہ کرے کوشش بھی کرے اور اللہ کی بارگاہ میں عرض بھی کر دے جب وہ اللہ کی بارگاہ میں عرض کر دے تو ایسا بھروسہ ہو کہ میں نے اپنے رب کو کہہ دیا ہے میرا رب میرے مسئلے کو حل فرما دے گا تو جب وہ یہ بھروسہ کرے گا تو نہ تو اسے ٹینشن ہوگا نہ ڈپریشن کا مرض ہوگا نہ اس کی نیند اڑے گی بلکہ وہ کہے گا کہ میرا مالک میرے ساتھ ہے وہ مجھ پر رحم فرمانے والا ہے تو مجھے کسی کی کیا پرواہ اللہ تعالی ہمیں بھی اسی پر توکل کرنے کی توفیق عطا فرمائے وہ کفا بل وکیلا اور کام بنانے کے لیے اللہ کافی ہے جب اللہ کی بارگاہ میں بھروسہ کر لیا اور اللہ کی بارگاہ میں دعا کر دی تو اب دنیا کے دوست ساتھ دیں یا نہ دیں اللہ کام بنانے کے لیے کافی ہے ماں جہل اللہ البئی اللہ تعالی نے کسی مرد کے لیے اس کے سینے میں دو دل پیدا نہیں کیے مراد یہ ہے کہ انسان کے دل میں یا تو اللہ کی یاد ہوگی یا غیر کی یاد ہوگی یا تو دنیا کی محبت ہوگی یا آخرت کی محبت ہوگی دو دل تو نہیں کہ ایک دل میں دنیا کی محبت ہو ایک دل میں آخرت کی محبت ہو جس قدر آخرت کی محبت بڑھے گی دنیا کی محبت نکل جائے گی جس قدر اللہ سے محبت بڑھے گی اسی قدر اللہ کے دشمنوں گنا گاروں اور شیطان کی محبت دل سے نکل جائے گی عرب کے اندر ایک شخص تھا اس کے بارے میں کافر یہ کہتے تھے کہ یہ بہت ذہین ہے جس کا نام مفسرین ابو محمد حمید فہری لکھا کہتے تھے اتنا زگین ہے کہ اس کے دو دماغ ہیں دو دل ہیں ایک دماغ سوچتا ہے اور ایک دماغ کام کرتا ہے یہ آئے کریمہ تو غزوہ اعزاب کے موقع پر نازل ہوئی لیکن واقعہ یہ بدر میں پیش آیا جو اس سے دو تین سال پہلے کا واقعہ ہے عرب کے اندر اس کے دماغ کی بڑی شہرت تھی دو دماغ رکھتا ہے دو دل رکھتا ہے لیکن یہ کافر جب غذبائے بدر میں بھاگنے لگا تو اس کے ایک پاؤں میں جوتی تھی اور ایک جوتی اس کے ہاتھ میں تھی اور یہ بھاگے جا رہا تھا تو اس سے حضرت ابو سفیان جو ابھی کافر تھے انہوں نے کہا کہ ارے تو بھاگنا ہی تھا تو یا تو دونوں جوتیاں اتار دیتا یا دونوں جوتی پہن لیتا تو اس نے کہا ارے میری تو توجہ ہی نہ ہوئی میں ہاتھ میں جوتی لے کر بھاگ رہا ہوں میں تو سمجھا میں نے پہنی ہوئی ہے یہ واقعہ عرب میں مشہور ہوا اور لوگوں نے یہ کہا کہ اس کے اگر دو دماغ ہوتے یا دو دل ہوتے تو اتنی بیوقوفی نہ کرتا تب دیکھیں یہ بھاگ رہا تھا اس کی توجہ اس طرف نہ ہوئی تو وہ یہ کہتے تھے کہ جب یہ ایک کام کرتا ہے تو دوسرا دل جو ہے دوسرا دماغ وہ پلاننگ بناتا ہے سوچتا رہتا ہے اس میں یہ بھی نصیحت ہے کہ کافر کبھی بھی عقلمند نہیں ہوتا دنیا کی وہ عقل استعمال کرتا ہے مگر در حقیقت عقل و شعور اور صحیح سمجھ انہیں حاصل ہوتی ہے جن کا ذہن اور جن کا دل نور قرآن سے معرفت علاقی سے روشن و منور ہوتا ہے بماں جعل ازواجکم جم تظاہرون تو ہیرو تمہاری وہ بیویاں جنہیں تم اپنی ماں کے مشابہ قرار دیتے ہو وہ تمہاری مائیں اللہ نے مقرر نہ فرمائیں یعنی وہ تمہاری ماں نہیں ہے یہ زیار کا مسئلہ ہے اگر کوئی اپنی بیوی بی سے کہے کہ تو میری ماں ہے تو اس جملے سے کچھ بھی نہیں ہوتا نہ طلاق واقع ہوتی ہے اور نہ ہی نکاح ٹوٹتا ہے کون سا جملہ وہ کہے تو میری ماں ہے تو اس سے نہ نکاح ٹوٹتا ہے نہ طلاق واقع ہوتی ہے یہ جملہ فضول ہے اسی طرح کہے تو میری بہن ہے تو یہ جملہ اس سے کوئی طلاق وغیرہ واقع نہیں ہوتی مگر اگر یہ کہے تو میری بہن کی طرح ہے کیا کہ جملہ کہے تو میری بہن کی طرح ہے یا تو میری ماں کی طرح ہے اور نیت زہار کی ہو یعنی یہ نیت ہو کہ اب میں تیرے قریب نہیں آؤں گا چونکہ تو اب میری ماں کی طرح ہے تو اس پر زہار کا حکم لاگو ہوگا یعنی اب اگر وہ زوجہ کے قریب جانا چاہے اور میاں بیوی بی کے جو معاملات ہیں وہ حقوق ادا کرنا چاہے تو اس پر لازم ہے کہ وہ پہلے کفارہ دے گا اور پھر وہ قربت کر سکتا ہے اور جب تک وہ کفارہ ادا نہیں کرے گا اس کی بیوی بی اس پر حرام ہوگی کفارہ ہے ایک غلام آزاد کرے یا ساٹھ روزے مسلسل رکھے یا ساٹھ غریبوں کو صبح و شام کا کھانا کھلائے زمانے جاہلیت میں کوئی اس طرح کہتا تو وہ یہ سمجھتے کہ بیوی بی ہمیشہ کے لیے حرام ہو گئی تو قرآن مجید فقان حمید نے فرمایا وہ تمہاری سگی ماں نہیں بنے گی ہاں تم نے ایک جملہ کہہ دیا ہے جس کے لیے اب تمہیں قربت کرنے کے لیے یہ کفارہ ادا کرنا ہوگا وہ تمہارے ہی نکاح میں نکاح نہیں ٹوٹا مگر یہ حکم لازم ہے یہ اس صورت میں ہے جب کہ وہ مثلاً اس طرح کہے کہ تو میری ماں کے مثل ہے یا تو میری ماں کی طرح ہے تو میری بہن کی طرح ہے تو میری پھپی کی طرح ہے تو میری خالہ کی طرح ہے یعنی جس سے نکاح ہمیشہ کے لیے حرام ہے اس سے اپنی بیوی بی کو تشبی دے اور نیت بھی یہ ہو کہ میری مراد یہ ہے کہ میں اب اس کے قریب نہیں جاؤں گا زیار کی نیت ہو تو پھر اس صورت میں یہ حکم ہے وما جا ادیا اکم ابنا اکم جو تمہارے اموہ بولے بیٹے ہیں وہ حقیقی بیٹے نہیں ہیں یعنی جنہیں تم اپنا منہ بولا بیٹا بنا دیتے ہو وہ تمہارے بیٹے نہیں بنیں گے شریعت کے حکام اپنی جگہ ہیں مثلا منہ بولا بیٹا وراثت سے حصہ نہیں پائے گا مو بولے بیٹے سے پردے کے احکامات ختم نہیں ہوں گے نا محرم جو عورتیں ہیں چاہے وہ مو بولی ماں قرار دی جائے پھر بھی مو بولی ماں سے بھی پردہ کرنا ہوگا اگر وہ نا محرم ہے تو مو بولے رشتے کی اسلام میں کوئی حیثیت نہیں ہے بلکہ فی زمانہ تو ایک بہت بڑا شیطان کا وار ہے کہ لوگ بے پردگی کرتے ہیں اور جب انہیں سمجھایا جائے تو کہتے ہیں یہ تو میری بہن ہے اسے تو میں نے بہن بنایا ہے اسے تو میں نے اپنی ماں سمجھا ہے تو ہمارے سمجھنے سے کچھ نہیں ہوتا جو شریعت کا حکم ہے وہ اپنی جگہ ہے ہر مسلمان عورت کو اپنی ماں کی جگہ سمجھنا چاہیے اور بہن کی جگہ سمجھنا چاہیے وہ مسئلہ اپنی جگہ ہے مگر ایسا سمجھنے سے پردے کے کام ختم ہو جاتے ہیں ایسی کوئی بات نہیں کم کم بھی اف واہ کم یہ ایک ایسی فضول بات ہے جو تم اپنے منہ سے نکالتے ہو اس کی شریعت میں کوئی حیثیت نہیں ہے ان نہ مجموع اخوا تمام مسلمان مرد و عورت آپس میں بھائی بھائی بہن بہن ہیں بھائی بہن ہیں تو یوں تو ہر مسلمان عورت ہماری بہن ہے لیکن شریعت کے احکام اپنی جگہ ہیں جو پردے کے احکام ہیں جو نکاح کے احکام ہیں کہ ان سے نکاح ہو سکتا ہے ان سے نکاح نہیں ہو سکتا وہ لوہوں الحق اور اللہ تعالی سچی بات فرماتا ہے وہ ہوا یا دس اور وہ سیدھا راستہ دکھاتا ہے اس گفتگو سے کوئی ہرگز یہ نہ سمجھے کہ بچے کو اپنی گود میں لے لینا گود لے لینا یہ کوئی حرام ہے ایسی کوئی ممانب نہیں ہے بچہ یا بچی کو گود لے لینا جیسے بے اولاد لوگ وہ کسی بچے کو یا بچی کو گود لے لیتے ہیں اسے اپنا بیٹا بناتے ہیں تو ان کی پرورش کرنا یہ تو جائز ہے مگر پردے کے وہی احکامات باقی رہیں گے میں سے اسے حصہ نہیں ملے گا اور اس کے والد کا نام ہی اس کے ساتھ لگانا ضروری ہے جو پرورش کرنے والا ہے وہ اپنا نام اسے نہیں دے سکتا شرح طور پر یہ منع ہے او دو انہیں ان کے باپ کے نام کے ساتھ ہی پکار ان کے ساتھ ان کے باپ کا نام رکھو ہوا اللہ ان اللہ کے نزدیک زیادہ درست ہے لوگ کہتے ہیں کہ اگر ہم اپنے بیٹوں کو تو ہمارا نام دیں اور اسے اس کے سگے باپ کا نام دیں تو یہ ایسا سے کمتگی کا شکار ہوگا اور اسے پتہ چل جائے گا کہ میں اس کی اولاد نہیں ہوں یہ پتا چلنا ضروری ہے اگر آپ پتہ نہیں چلاتے اور کچھ عرصے کے بعد جب یہ بڑا ہوگا بیس پچیس سال کا ہوگا تو اسے کسی نہ کسی طریقے سے پتہ تو چل جائے گا تو ایسے موقع پر اکثر یہ دیکھا گیا ہے کہ وہ شدید ناراض ہوتے ہیں اور کہتے ہیں آپ نے ہمیں دھوکے میں رکھا اگر میرا باپ گم ہو گیا تھا تو مجھے بچپن میں معلوم ہوتا تو آج میں تیس سال کا ہو گیا جب سے میں نے شعور سمالا تو میں اپنے باپ کو ڈھونڈتا تو آپ نے مجھے باپ سے محروم رکھا اور اس طرح کے بے شمار مسائل پیدا ہوتے ہیں شریعت کا حکم ہے اسی پر عمل کرنا چاہیے ہم شریعت سے زیادہ کوئی سمجھدار تو نہیں ہے تو ٹھیک ہے ہم اسے اپنے بیٹے کا درجہ دیں محبت دیں لیکن اس کے نام کے ساتھ اس کے سگے باپ کا نام ہی لکھیں سوال یہ کہ اگر پتہ ہی نہ ہو اس کا باپ کون ہے فعلم تلم آبا پھر اگر تم ان کے باپ کو جانتے ہی نہ ہو فریقوان کم فدین تو وہ تمہارے دینی بھائی ہیں انہیں اپنا دینی بھائی سمجھو وہ مولی اور تمہارے دوست ہیں انہیں تم اپنا سگا بیٹا نہ کہو ان کے نام کے ساتھ باپ کی جگہ پر اپنا نام نہ لگاؤ کیونکہ یہ ایک طرح سے جھوٹ بھی ہے اور شریعت میں یہ منع ہے وہ علیسا اور نہیں ہے علیہ کم تم پر جو کوئی حرت فی ماں تم ہی جو تم سے خطا ہو گئی غلطی ہو گئی وہ معاف ہے اب آئندہ ایسا نہ کرنا اور یہاں خطا سے مراد یہ ہے کہ بغیر سوچے سمجھے نادانستہ طور پر کوئی غلطی ہو گئی والا الاکم ماں تام ماں ہاں جن گناہوں کا تمہارے دلوں نے ارادہ کیا اور تم نے ازم کے ساتھ گناہ کیے اس کی پکڑ ضرور ہوگی اللہ تعالی ہمارے دانستہ گناہوں کو بھی معاف فرمائے اور نادانستہ کیے ہوئے گناہوں کو بھی معاف فرمائے وہ کیا نفور رقیمہ اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے اب دیکھیں پہلے یہ حکم آیا کہ جنہیں تم اپنا بیٹا منہ بولا بیٹا قرار دیتے وہ تمہارا سگا بیٹا نہیں ہے زمانے جاہریت کی ایک رسم کو ختم کیا گیا کہ محبت میں وہ کسی کو بیٹا کہہ دیتے تو اسے سگے بیٹے کا درجہ دیتے تو فرما محبت میں اگر تم نے کسی کو بیٹا کہہ دیا تو وہ تمہارے محبت کا اظہار ضرور ہے لیکن تمہارا سگا بیٹا نہیں پھر دوسرا فرمایا کہ تم ان کے نام کے ساتھ اپنا نام مت لگاؤ بلکہ ان کے سگے والد کا نام ذکر کرو حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھوٹے بچے تھے انہیں ڈاکوؤں نے گرفتار کر لیا اور آ کر مکے میں بیچ دیا یہ غلام کی حیثیت سے آئے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب انہیں پایا تو آپ نے انہیں غلامی سے آزاد کیا اور اپنی خدمت میں آپ نے رکھ لیا پھر ان کے والد اور ان کے چچا ڈھونڈتے ڈھونڈتے مکے پہنچے تو حضور کی بارگاہ میں آیا اور کہنے لگے کہ آپ زید ہمیں دے دیں آپ کو جتنا مال چاہیے وہ ہم سے لے لیں تو آپ نے فرمایا مجھے مال کی تو ضرورت نہیں ہے آپ اپنے بیٹے کو لے جائیں اگر یہ جانا چاہے میں اس پہ زبردستی نہیں کروں گا تو حضرت زید کو بلایا گیا حضرت زید اس عمر میں تھے جب بچے کو شعور ہوتا ہے وہ ہر چیز کو سمجھتا ہے نبی اکم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تمہارے والے تمہیں لینے کے لیے آئے ہیں مجھ پر تم بوجھ نہیں ہو میں تمہیں دھکے دے کر نکالوں گا نہیں اگر تم اپنے والد کے ساتھ جانا چاہتے ہو تو تمہیں اجازت ہے تو زید حضور کے قدموں میں گر گئے اور رونے لگے اور کہنے لگے یا رسول اللہ میں اپنے والد سے بھی بڑھ کر آپ کو چاہتا ہوں میں اپنے والد کے ساتھ جانا نہیں چاہتا تو ان کے والد بھی خوش ہو گئے اور کہا کہ اتنا آپ خیال رکھتے ہیں ہم اب مطمئن ہیں یہ بچہ آپ ہی کے پاس رہے تو حضور نے جب ان کی پرورش فرمائی تو لوگ زید بن محمد کہنے لگے انے. یعنی منہ بولا بیٹا قرار دینے لگے تو یہ حکم آیا پہلے تو کہ منہ بولا جو بیٹا ہے جو حضور نے محبت میں بیٹا بنایا سگا بیٹا نہیں ہے پھر یہ حکم آیا کہ مسلمانوں تم ایسے لوگوں کو ان کے سگے باپ کے ساتھ یاد کرو تو پھر زید بن محمد کی جگہ لوگ زید بن ہارسا کہنے لگے پھر اس کے بعد ایک واقعہ پیش آیا حضرت زید نے کسی خاتون سے نکاح کیا پھر اس خاتون کو آپ نے طلاق دے دی تو اللہ تبارک و تعالی نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ آپ اس عورت سے نکاح کریں تو زمانے جاہلیت میں یہ رسم تھی کہ منہ بولے بیٹے کی بیوی کو سگی بہو سمجھا جاتا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رسم کو ختم کرنے کے لیے آپ نے نکاح کیا اور ہمیشہ کے لیے رسم ختم کر دی گئی کہ منہ بولے بیٹے کی بیوی جب وہ نکاح سے باہر ہو گئی سگی بہو کی حیثیت نہیں رکھتی اس سے نکاح ہو سکتا ہے ان اولام یو اولا منی انفسین نبی مومنوں کی جانوں سے زیادہ مومنوں کے قریب ہے مقام و مرتبے میں بھی محبت و الفت میں بھی کہ ماں اور باپ کیا پیار کریں گے حضور کا پیار تو ماں باپ سے بڑھ کر ہے اس کے علاوہ حضور صلی اللہ علیہ ول وسلم اولا بل مومین اولا مقام کے اعتبار سے بھی ہوتا ہے اور جگہ کے اعتبار سے بھی ہے حضور مومنوں کی جانوں کے قریب ہیں لیکن یہاں فرمایا جانوں سے بھی زیادہ قریب ہیں ہماری جان ہم سے کتنی قریب ہے وہ ہم بتا نہیں سکتے جان ہمارے جسم سے جدا نہیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جان سے بھی زیادہ قریب ہے تو ہمارے جسم کو ہم جتنا جانتے ہیں ہمارے اعمال کو حضور اس سے زیادہ جانتے ہیں وہ ازواج <أُمَّهَاتُهُم> اور نبی کی زوجہ ازواج متحرات مومنوں کی مائیں ہیں یہ بات کس نے کہی قرآن نے اب ماں کے بارے میں کوئی بری بات کہے تو کیا وہ قرآن کا ماننے والا ہو سکتا ہے جو حضرت عائشہ کی توہین کرے قرآن تو فرماتا ہے کہ جو نبی کی بیویاں ہیں وہ تمہاری مائیں ہیں مومنوں کی ماں ہیں دوسری بات آپ بتائیے کہ جب مومنوں کی ماں ہیں ازواج متحرہ تو ماں کے بارے میں کوئی برا خیال ذہن میں آ ہی نہیں سکتا لیکن پھر بھی مومنوں کو پردے کا حکم ہے کہ وہ ازواج متحرات سے پردہ کریں اور ازواج متحرات صحابہ کرام سے پردہ کریں تو پردے کی اہمیت کا اندازہ لگائیں کہ وہ خواتین جنہیں مسلمان اپنی ماں سمجھ رہے ہیں قرآن انہیں ماں قرار دے رہا روحانی ماں ہیں ان سے پردے کا حکم ہے اور وہ خواتین کہ جو اس قدر پاکیزہ ہیں کہ شیطان ان کے قریب نہیں آ سکتا حضور کے فیض کی وجہ سے انہیں بھی پردے کا حکم ہے تو پھر اس زمانے کی عورتوں کو تو کہ جو ہر وقت خطرات میں گھری ہوئی ہیں ان پر تو زیادہ پردے کی تاکید ہونی چاہیے وہ اول الاحام بادم اولا بادن فی کتاب اللہ اور قریبی رشتے دار بعض بعض سے قریب ہیں اللہ کی کتاب میں مین المنیا و مہاجرینا کے مقابلے میں اور مہاجرین کے مقابلے میں یعنی وراثت انہیں ہی ملے گی جس کا حصہ اللہ نے مقرر کیا اللہ الا اولیا مگر تم اپنے دوستوں کو کچھ دینا چاہو کوئی تحفہ تو وہ تمہارے لیے جائز ہے وراثت سے تو حصہ نہیں ملے گا مگر زندگی کے اندر اگر کوئی اپنی حیاتی میں کسی کو تحفہ دینا چاہے تو اس کی اجازت ہے یا زندگی میں اپنے دوست کے لیے اگر وسیعت کر جائے تو کل مال میں سے تہائی مال پر وہ جائز وصیت جاری ہوگی کان نظال فی الکتابی مستع یہ باتیں لوگ محفوظ میں لکھی ہوئی ہیں وعید نام نبی قوم اور یاد کرو جب ہم نے تمام نبیوں سے پختہ وعدہ لیا وہ کا اور آپ سے بھی پختہ وعدہ لیا ومن نوح وابراہیم این و موسا مریم حضرت نو علیہ السلام حضرت ابراہیم حضرت موسا حضرت عیسی ابن مریم سے بھی پختہ وعدہ لیا وزنا قن غلی ووم اور ہم نے ان تمام نبیوں سے بہت پختہ وعدہ لیا اور وہ وعدہ یہ ہے کہ تمام نبی معصوم ہیں اور اس پختہ وعدے کا جو عالم ارواح میں لیا گیا اس کا یہ اثر ہے کہ کوئی نبی گنا کر ہی نہیں سکتے لیس العودیقین ان سدقیم تاکہ اللہ تعالی سچوں سے ان کے سچ کے بارے میں سوال کرے جن نبیوں کو بھیجا گیا ان سے سوال ہوگا اور وہ بتائیں گے پرور دگار ہم نے تیرے حکم کے مطابق زندگی گزاری اور تیرا حکم لوگوں کو پہنچا دیا تو سچوں سے ان کے سچ کے بارے میں سوال ہوگا اور وہ سچے ہوں گے لہذا یہ سچ انہیں اللہ رب العالمین کا مزید قرب ادا فرمائے گا وہ آد الفرین آدابن علیما اور اللہ نے کافروں کے لیے دردناک عذاب تیار کیا ایک مرتبہ محبت کے ساتھ درد السلام پڑھی اللہ علیہ سید